اوضو باللہ السمیع العظیم من الشیطان الرجیم من حمزیہ ونفقیہ ونفقیہ کن مخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنہون علی المنکر و تؤمنون باللہ ولو آمن اہل الكتاب لکان خیرا لهم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 نیکی کا حکم دیتے ہو و تن انلم اور برائی سے روکتے ہو منع کرتے ہو وہ تمین اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو و لا اہر کتاب القانا فی الحم اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا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 خیر خیرناسی لنسی تب فی سلا سیلی فیم حتہ ید خلوف ال اسلام تم لوگوں کے حق میں سب سے بہتر ہو کہ ان کی گردنوں میں زنجیریں ڈال کے لاتے ہو حتیٰ کہ وہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں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 کام کیا ہے اخرجت لوگوں کی خیر خاہی لوگوں کی بھلائی تانبل بالمعروف تنہا نارل المنکر نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرنا کچھ لوگ ایسے ہیں جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے لوگ خود بخود برائی چھوڑ دیں گے نیکی کا کہتے رہو لوگوں کو لوگ نیکی کرتے رہیں تم برائی سے منع نہ کرو بس نیکی کی ہی دعوت دو میٹھے میٹھے کسی کو ٹوکو گے تو بات کڑوی ہو جائے گی نا ٹوکو نہ کسی کو بس نیکی کی صرف دعوت دو کہ نیکی نیکی نیکی نماز پڑھو روزہ رکھو زکات دو حج کرو صدقہ کرو خیرات کرو قرآن کی تلاوت کرو پر نیکیوں کی دعوت دو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 کاطل فتماطل حکم دی اللہ تعالی نے لڑنے کا بلّا یہ اگلی صفت اللہ نے بیان کی ہے تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو لوگوں کی خیر خاہی بھلائی کے لیے نیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے منع کرتے ہو اگلی صفت کیا ہے وہ تمینہ بلا اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو یعنی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 پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہو ایک معنی کیا ہے کہ یہ امت ساری کی ساری باقی تمام تر امتوں سے افضل اور بہتر ہے اور دوسرا معنی کہ اس امت میں سے تم یعنی صحابہ کرام کی جماعت سب سے بہتر ہو کیونکہ امر بالمعروف عروف اور نہیں المنکر اور ایمان باللہ میں بدرجہ پائے جاتے ہیں اگر یہ دوسرے والا مانا کریں تو اس سے صحابہ کے رام واحد مجمعین کی خاص فضیلت ثابت ہوتی ہے اور وہ لوگ جو صحابہ کے پر کفر کا فتوے ہی داغتے ہیں ان کے منہ پر خاک پڑ جاتی ہے کئی لوگوں نے تو اپنا وطیرہ ہی یہ بنایا ہوا ہے شعار ہی یہ بنایا ہوا ہے کہ بس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ پر مختلف انداز سے زبانیں دراز رکھنا بہترین امت ہونے کا جو وصف ہے یہ چند شرطوں کے ساتھ مشروط ہے لوگوں کی خیر خاہی اور اصلاح امر بالمعروف نہیں انل ممکر اور ایمان باللہ جب امت میں یہ چیزیں نہیں رہیں گی تو وہ بہترین امت کے خطاب سے محروم ہو جائے گی لوگوں کی خیر خواہی بھی ہو امر بالمعروف بھی ہو نہ ہی المنکر بھی ہو اور اللہ پر ایمان بھی ہو جب تک یہ چاروں صفات جمع رہیں امت میں تو امت بہترین امت ہے اور جب ان میں سے کوئی ایک وصف بھی ختم ہو جائے تو وہ بہترین امت نہیں رہے گی جیسے یہودیوں کے بارے میں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے فرمایا ہے کان و لا تانا ہو نہ ان کا وہ ایک دوسرے کو کسی برائی سے جو انہوں نے کی ہوتی اس سے منع نہیں کرتے تھے یہ یہود کا برا فیل اللہ نے ذکر کیا اور اب اس امت کا بھی یہی حال ہو رہا ہے نہیں کر والا کام اس سے دہی دامن ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا اس آیت میں اہل کتاب کو اسلام لانے کی ترغیب دی گئی ہے اور اس حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ مومن بھی ہیں لیکن فرمایا اکثر فاصت ہو ان میں سے کچھ مومن ہے لیکن اکثر لوگ فاسق نافرمان ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے جس کی حکمت وہی جانتا ہے جیسے کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ فرماتے ہیں بما اکثر الناسی وال الحرست اگرچہ آپ حرس بھی کریں تما بھی رکھیں تب بھی لوگوں میں سے اکثر لوگ ایمان والے نہیں بنے گے یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے اس کی حکمتیں اور مصلحتیں اللہ صنعہ ہی بہتر جانتے اللہ ادا وہ تمہیں ہرگز نہیں نقصان پہنچائیں گے اللہ ادا مگر معمولی سی تکلیف وہیوں کا ادبار اور اگر وہ تم سے کتا دوں کمل ادبارا تو تمہاری طرف اپنی پیٹھیں پھیر جائیں گے سمالا یوں سارون پھر وہ مدد نہیں کیے جائیں گے یعنی اہل کتاب یہود و سارا ایمان نہ لائیں اور تمہارے خلاف سازشیں کرتے رہیں اہل ایمان کے خلاف تو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 یہود کو مسلمانوں کے مقابلے میں ہر جگہ شکست ہوئی رسوائی کا سامنا کرنا پڑا بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے انہیں جزیرہ عرب سے ہی جلا وطن کر دی عرب میں کسی یہودی کو نہیں رہنے دیا گیا سب کو نکال باہر کیا یہ انتہائی بزدل اور احمق قوم ہے اپنی طرف سے یہ کاربن ضروری مدلت و ایناسوقیفو ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ائی نماسوقیفو جہاں کہیں بھی وہ پائے گئے بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ مگر اللہ کی پناہ کے ساتھ اور لوگوں کی پناہ کے ساتھ بابو مِّنَ اللَّهِ اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے و ضریبت علیہ اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی لالی کا بھی انّا ہم کانو آیات اللہ یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا فرق حق اور نبیوں کو نا حق قطر کیا کرتے تھے لالی کا بھی ماں اصو یہ اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ زیادتی کیا کرتے تھے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 اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ کسی غیر مسلم بڑی طاقت کی پشت پناہ ہی انہیں حاصل ہو جائے یہ دو معنی ہیں لوگوں کی پناہ ان دو طریقوں سے ہو سکتی ہے بابا قدبن اللہ وہ اللہ کے غضب کے ساتھ نوٹے وزوری بتعل مسکانہ اور ان پر مسکنت محتاجی مسلط کر دی گئی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 وہ مضبوط ہو گئے ہیں اور ایک طویل عرصے کے بعد انہوں نے اپنا ایک ملک اسرائیل کے نام سے بنا لیا ہے اس سے قبل پوری دنیا میں دلیل ہوتے پھر رہے تھے یہ مسکنت ہے دالی کا بھی انہمکان و یکفرون ابھی آیا تاہ بختر غیر حقین ان پر ذلت اور مسکنت مسلط کی گئی اس وجہ سے کہ یہ اللہ کی آتوں کا پخر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کیا کرتے تھے ظالی کا بھی معصا ہوا اور اللہ کی عیتوں کا پخر اور انبیاء کا قتل یہ اس وجہ سے کرتے تھے کیونکہ یہ نافرمان تھے اور زیادتی کیا کرتے تھے نافرمانی اور زیادتی کی وجہ سے انبیاء کا قتل کیا انہوں نے اللہ کی ایتوں کا فخر کیا اور اللہ کی یاتوں کا کفر اور انبیاء کے قتل کی وجہ سے ان پر ذلت اور مسکنت مسلط کی گئی لیسو سو سوا آ... وہ سب برابر نہیں ہیں من اخل کتابی امت القاعمت آیات اللہ اہل کتاب میں سے ایک جماعت حق پر قائم ہے جو رات کے اوقات میں لیات تلاوت کرتے ہیں وہ یسجدون اور وہ سجدہ کرتے ہیں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 یومون آخر وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں آخرت پر ایمان لاتے ہیں وہ مرون نب المعرفی وینکر اور نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہیں وہ یوں سارے رون اور نیکی کے کاموں میں اچھے کاموں میں ایک دوسرے سے جلدی کرتے ہیں ولا کا من صالحین اور یہی لوگ صالحین میں سے ہیں یہ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 یعنی اہل کتاب میں سے جو لوگ ایمان باللہ، امر بالمعروف، معروف نہیں اور خیرات نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے شبقت لے جانے والے بن جائیں ان صفات کے ساتھ مختص ہو جائیں تو پھر انہیں صرف اسلام لانے کے بعد والی نیکیوں کا ہی اجر نہیں ملے گا بلکہ اسلام لانے سے پہلے جو انہوں نے نیکیاں کی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 اور جو گناہ ہیں وہ مٹ جائیں گے اسلامہ یا ہدیما وہ لہج رہا تھا حدیما اسلام اپنے سے پہلے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے ختم کر دیتا ہے دورے جہریت میں بندے نے جو بھی گناہ کیے اسلام لانے سے سارے ماں ایسے ہی بندے نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں